سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس تحصیر روڈ عارف والا محمد والا آلی والا آلی أصحابه قول السدق والصفاء أما بعد فاعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان يسلون یا آمنوا سارے دوست روک شاپ نالو شیواد مسلا دو سلام سو لالا وا سہبیادی یا حبی بللہ اصلا تو سلامال سید یا, سلام یا, یا مکین قلوب المؤمنین سواب يا يا آشتی ارباب سدور آئی ماحت بایا ہل سنت سنی مسلمان پاؤ السلام علیکم مدرسہ اسلامیہ کادری فریدیا یہ اج کا جلسہ عام جس دا انمان عظمت مستفا صلی اللہ ہوتا لال وسلم ہے مدرسہ حضرت دحتم جناب حافظ قاری محمد اللہ د تابد صاحب فریدی نے منعقد فرمایا ہے اللہ جان ہو اس مدرسے نو کفار فتنہ تو محفوظ فرماوے اور اسلام دا محفوظ قلعہ بنا اور اپنی غیبی امداد نال اسنو جاری ساری رکھے پہلی مرتبہ میں چوک مرلے حاضری خدمت ہوا موضوع بھی میرا یہ آج جو اشتہار دے پڑیا گو میں اشتہارات بڑا خلاف ہوں تہ ہر مومن نو ہی خلاف ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رسول دسمائے طیبہ اور آیا قرآنیا بے ادبی اور توہین دا بہت بڑا سبب دے ہم تو سنوان پڑیا عظمت مستفا میں جناب دے سامنے مفت چن اللہ چنشال اسے ہی موضوع گفتگو اللہ تعالی صدقہ مدینہ دے تاجدار سلم علیہ وسلم دا بندہ نہ چیز نو شر صدر سدرتا فرماوے سمجھ سمجھا کے سانو عمل دی توفیق م عزیزان گرامی عظمت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دو لحاظ نال ایک آپ کی ذاتی ہے اور ایک آپ کی دی دینی ہے آپ کی ذات بھی عظیم ہے اور آپ کا دین بھی عظیم ہے سابقہ جملہ انبیاء علیہم سلا تو و, و تسلیم نہ ذاتی عظمت حاصل ہو سکیے اور نہ ہی ایک دینی عظمت حاصل اللہ تعالی نے آپ دی ذات ن بھی بے مثال بنایا ہے، تے دے دین نو بھی بے مثال بسے دو سمجھو گے تو موضوع پورا ہو جاؤ اللہ سونا سان منجھا بھی تو ٹھیک ہوا ڈٹ کر سمجھا جی کیونکہ اوروں کا ہے پیا اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے تائے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالا تائے بام اور ہے میں خاجگان جس پہلے بہشت تو فیض حاصل کیتا ہے وہ وہی فیض جناب تک پہنچانا جانا گا جائے جا مدینے دے تاجدار وسلم آپ دی پہلا میں ذاتی عظمت بیان کریں گا اس تو بعد دینی عظمت بیان گا گو میرے رنگا توبہ سلفر اللہ جاہل بے علم بندہ بے عمل انسان لب کشائی کرے تو ایک بے عدبی سمجھو اصل تو جو بھی بولیں گے سرکار دی ذات اس تو بالا تر ہے تاہم جو قرآن حدیث دن حوالے نال ہے میں تو بیان کرا حضور دی ذات دی عظمتے وے کہ آپ دی ذات گرامی تخلیق دے حوالے نار بے نشار جڑیاں میں گلان کران گا نا گل تمام سوفیائے کرام اور اولیائے کرام دا اتفاق ہو مذہب اہ دا دا ہوتا ہے جہاں سوفیا کا منافق کا عقیدہ کیاس بنتا ظاہری آلما کا عقیدہ استدلال بننا اور صوفیاں ولیاں دا کی دا ایمان جڑائے او مشاہدے اور تحقیق نال پندہ منافق کیاس کردے سامنے ایک واقع تو دوسرے واقع واقع تو اپنے اتقاد دا کیاس کر کے ثابت کر لینا بینبینو پتہ اندہا علم غائب نہیں لبی اچھے سانو نہ پچھاڑ لوگ بئیمان نے دو چار واقع کر کے اپنا قیمتہ بنایا منافق سن بولو کون سن یاد رکھنا کی سب تو پہلا کیاس کرنے والا شیتان س او من کا ابلیس جو نسوس کے مقابلے نے ادھر قرآن ادیس مقابلے اگو قیاس کی کھڑا لو منافق بنتا تو منافک کاس بننا ظاہری دا کیتا کی استدلال دلیل کام کیتی مگر سدکے جاوا اللہ کے فکیر تو عقیدہ بنا لیں مسل حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے حاضر اور ناظر دے اسان دلائل ہیں دلیل قرآن ادیس چو لبنے ہیں مگر بابے فرید رنگیا نو دلیل کام کرنے کی لوڑ نہیں پہ وہ ویخ رہے ہوں نے کہ محبوبے خدا کا حاضروں ناظر غور فرماؤ میں سفیات رکھنا صوفیاء کراؤں گا اور میں کائنات صرف فرماندے نے میں فلسفہ پڑھیا نہیں کسی کو ہے تو میں یہ تہ تک پہنچ گیا تو فرمایا میں ہر فرقے نو ہے ہر جماعت والوں نو ویک میں پھر سارا کا مطالعہ کر کے سوچے کہ امبیا رستہ کنہ کیونکہ اللہ سونے نے امبیال اے مسلام سراپا ہدایت بنایا ہے لہٰذا ہوں جنہوں کا راہ بیا گا رل ہوا دے پاکوں او سچا ہو گئے سچے لوگ ہو گے صحیح رستہ دا ہونا ہے امام اندالی فرما نے میں سارے ساروں پڑھ پڑ کے نا تے پھر میں جدو پڑھیا نہ سوفیا ن فکیران درویشان نوں, اللہ دے ولییا ن تے فرمایا میں اس نتیجے تے پہنچیا یہ لوگ نے جڑے جہے علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلنے والے فرمایا اس واسطے میں ہر کسے تو منہ پھیر کے تے پاسے لگ گیا امام غزالی پھر بہت بڑے صوفی گزرے میں تفی سمجھنے دہڑے داڑا دہڑی رکھ لو جی پاوے جنہیں مرضی سورے پھیری آئے اپنا صرف دہی نال صوفی نہیں ہوں سوفی ہوتا ہے جا دل دا بیڑا اللہ تو سوا ہر تو صاف ہو جائے اور ہر کام خالص مولا دی رضا کی خاطر کرتا ہے فنا اللہ بکا بلا تو مقام تندہ سوفی ہوں تو غور فرمانا میں سوفیائے کرام دے کے چھنے ہوئے جڑے نظریات نے چڑے ت وہ جناب سامنے رکھاں گا ہاں جی <تصفح> انشاءاللہ ان تو غور نال گورجا جی حضور دی ذات پہلو تخلیق تخلیقی عل ہے بے مثال اور عظیم تمام سوفیات ہے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سب نو پہلو نور مستفا صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا کرنا اور نور مستفا ساری تعنات کی جان یہ ای ایسا نظری ہے تمام صوفیاء کرام دا اتفاقی عقیدہ اگر اج دا کوئی چمگاڑ جڑا انگریز دے اس لانتی ماحول دے کے ہیں کول کھولی بھٹ जो मर नहीं प्या धौके भौक नहीं जामना हकीकत देवे ऐसे चमगादड़ा की अख खुली उदों जो निजाम अंग्रेज का हैं वरना जदों निजाम मुस्तफा दा नूर कैनात न मुनवर किया हो यासी, ऐसे चमगादड़ा नुडा चो निकल की तोफीक اے نکلے چمگا دلہ ویخ باہر مستفا ہے کوئی نہیں نظام مستفا دا چانل نہیں رہا لے جن نہ من گولو ما تلن نور ڈٹ کے آخو سبحان اللہ غور فرما کھا کے کہنا جلا والا سارا تو پہلوں۔ نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا ساری کائنات دی جان بنایا صوفیان دا کی داوی اے ہوئی اے ہوئی قرآن دی روحوی اے ہوئی اے ہوئی اے ہوئی حدیثِ مصطفیٰ تو بھی اے ہوئی الک کائنات جلہ والا نے ساری کائنات دی جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو بڑھایا ہے ساری کائنات اے جہان وی اگلا جہان وی تائی ہی وی صدقے جاواں سیدنا امام بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماوندے نے فائلہ من یودے دنیا دیا اے کملی والا سویا تیری سخاوت سا ویے تیری سخاوت دے دو قطرے سا ویخے نے ای سکھاوت دل سمندر تیری سخاوت دے سمندر دول کترے سا ویخے نے ایک قطرا تیری سخاوت سمندر دا ساری دنیا دا جہان بنیا ہے دوسرا قطرے دار ساری آخرت دا جہان بنیا ہے سد کے جاوا میرے کو قرآن حدیث بھی بڑا جے قرآن حدیث بھی بڑا ہے میں خال کے قرآن چو یہ سابت کرنات نے مدینے دے تاجدار ساری دی جان بنایا پاس جواں آیا تو قرآنیا پورا ثابت کرا اس موضوع نا اسی تارا وقت بس گزار دیا اکایت پڑھ دینا وما سحمت اللہ عالمی اللہ فرماؤں سونے سن تینوں سارے جہانا لئی رحمت بنا کے بھیجا ہے تفسیر آرائے سل بیان اٹھا کے ویخ تفسیر روح البیان شریف اٹھا کے ویخ سارے دی سردار تفسیر روح المانی شریف اٹھا کے وی آ فرما اس آجت کا مطلب سونے اسا تینوں سارے لئی رحمت بنا کے بھیجیا ہے کیونکہ سارے جہانوں دی جان اسا تیرے نور نی بڑا چھوڑیا ہے سارے جہانا دی جان تیرا نور حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار ہاں جی سدکے جا جا پہنچاڑا ولی سی جی ایک نگاہ کرما والا پیر سید بنیا حضرت میاں شیر ربا نی رحمت اللہ سرکار نے اٹھنا ادھی رات کیونکہ فکیران دا کم وضو اپنیا اکھانزور ان اتروں کے کرتے ہیں جہی رات اٹھ کے اکھانٹ دے نہ فیر لوگا تو ہے کلندر اقبال فرما ہے اکھے شیطان اپنی مجلے سے شو بیٹھ کے تقریر کرتا ہے پیائی پلیز خال خال قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ خال خال قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ خال کال سکون میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اش کے سر کا ایس جو ظالم وضو ڈٹ اللہ سبھا لگرا مطلب بھی سمجھا دان کلندر لاہوری دلام ہاں جی جڑا خود فرما نظر نہ ہو تو حل کا سخل میں نہ بیٹھ نظر نہ ہو تو میرے حل کا سخل میں نہ بیٹھ کیوں کہ نا خودی ہے مثال کلندر لاہوری اللہ میں اقبال فرماؤں کرو فیصلہ میرے کلام تو پرا ہو کے بمی میرا کلام تیز تلوار وگوئی کدرے اپنے ایمان دیا جڑاں وڈ کے بہرے گا میرا کلام ادو بنی جدو فکیر والی نگاہ ترے کول ہوگی بوشن میرے نالی لگی مینو مسلمان ہی رہن دیا مہربانی مین مسلمان رہن دیا جے پیروشن میرے نال آیا جے تم سار پیر کس مقام کا دا سدکے جاوا اج جی کنڈ کے ہاتھ رکھو وہ پیر بنیا پھر مگر سدکے جا پیر بن دے جی مقام رکھدا سی میرے علی تاجدار لئی رکھتا سی اس سدا ولی اللہ دے سد کے جا پیر بن سکتے اگریز مسلمان دے خلاف کر کے ہونی ابلیس آخے تقریر پیا شیطان تقریر پیا کر اب تک نظر آتے ہیں وہ خال خال سکوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق کے سارے کاس جو ظالم بزو ڈٹ کیا سبح اللہ ملا نہیں آیا ذرا گونج پے سبحان اللہ اللہ میں کہ ابلیس تقریر کر دیا دی آخ آخدیا میرے چیلے او میں مسلمان دے. بڑے جتن کیتے نے انہوں ختم کرن دے مگر پتہ نہیں ان شہ کیڑی ہے جی وجہ پچ نے پیاؤن گمراہی کا دا خال قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ آر جنا تو لگتا ہے پھر امت مت دا بیڑا بنے لا گے لوگ لے؟ مینو خال خالی رات کے دے وچوں اکانچ اتروا دے پانی کھڈ کے نماز پڑھتے ہیں سدکے دیاں نمازاں نماز اعتراف ابلیس لیتی کھڑے آد ججدا کرتا دے او دے سجدے کے دے سات زمین بھی کمبیا نے عرش خدا وی ہل جات اصل نماز اوہی ہے ارسل نماز او سو فقیر دیئے دا لگ دا اس فکیر دی مینو ڈر لگتا ہے اسلم فکیر کدھر کدھر کروڑوں جا دا کیدرے کیدرے دا پانی کٹتا ہے پانی کٹ کے تے پھر جا وزو کردا وضو تو صدقے وضو ایسا عجیب اس ایسا وضو مولا حسین جیسے نمازی نے ہے خدا دی قسم کر کے نہ جس امت کے اندر یہو وضو کرن والے تے نمازی ہونے امت کدی تباہ ہو سکتی نہیں امریکہ برطانیہ لندن یاد رکھنا امت مسلمان ختم نہیں کر سکتے اس واسطے کہ امت مسلمان کا بیڑا جنہ کے موڈیا ترب رکھا او بابا فرید رنگے ہمیشہ پیدے رہن گے ہوں شیر ربانی رحمت اللہ تالا لے کے کیا سبحان اللہ شیر ربانی ادی رات دے سن ادی اکھانچ پانی کٹ کے وزو کر شر ربانی سرکار رحمت اللہ لے ایک شیر گن گنا ہوں سن ایک شیر پڑتے ہوں سن شر شیر ربانی نبی پاک سرکار دا اے نور سرکار دا کہنا دی جان ہون والا عقیدہ پڑھ دے سن, سن, سن, سن, سن, سن, سن, سن وہ کہڑا شیر دے تے جی آخو تی سنا د سنا دیا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ شیر ادی رات نو پڑھ دے نردرساں محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہر ہے محمد اے ہے دریا لمیوں کی نہر ہے غریب بہار الفا ہو تو تب یہ ما جا جانے اللہ سبحان اللہ یہ مطلب ہے وہ آپ فرمو دے دیں محمد پاک دریا آپ کو دو نر نکلیاں نے ایک نہر ہے دنیا دا جہان دوسری نہر آخرات دا جہان بنیا معلوم ہوا شیر ربانی رحمت اللہ رات نو اٹھ کے اپنے دل نو جس شیر نال تسکی دے سن جڑا شیر گن گنا رن لال وزو بھی فرما رے دے دے سن او شیر سنیا دقید کی جان وہی سنیا دمان دی جان مدینے دے تاجدار دور دا اللہ وحدہ وحد شریک مولا سونے نے جدو ان جان بنایا ہی جی ہوں علمت مستفا گڑتا جاوی ہی جی کاتی جان بھی حضور سرکار دا نور ہے تے کائنات دے اندر حاضر و ناظر بھی کملی والے سرکار دا نور ہے جدو جان جو بن گئے جسم دے اندر جان کیڑی تھان سے نہیں گیڑی تھا تے نہیں آئی میں سوفیا دیا گلیں کرا درس تیرے نار ایسا کی دے دے اندر کوئی صوفی فقیر اللہ دا بھی ہے کہ نہیں میں گا سارے صوفی ولی اللہ دے اسے نظریے والے سن میں تینوں ایک شیر حضرت شہباز قلندر دا سنا دینا نام بہا ہق سرکار دا خلیفہ خال س بابا فرید سرکار کا بےلی سی کلنڈر سرکار دا شیر سنا بولو تو کیونکہ اس واسطے تحباز کلنڈر چل جاپس آنا تیرے کپڑے بھی بدلے ہوتے ہیں کپڑا کالا جھنڈا رتا پھر چھ مہینوں بعد مالا ملی کلا پھر کپڑے بھی کالے جھنڈے بھی تقوں کے کدروں ویخ کے آئے شاہباد کلندر مل کے نہیں آیا جے شاہباد کلندر نو ویخ جیڑا جایدہ شاہباز کلندر والا سی تو تھی اسی پاس لگ کھلوا شاہباد کلندر سرکار فرما نے ہماظری در جم لائے نا قبلی والے سرکار دے بارے شہباز کلندر فرماؤ دے ہم جمل کات ہماضری انار ذات با گدا نمان پرمود نے کبلی والے آ تاری خدائی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے شہباز کلندر سرکار دا فارسی کے اندر شیر پڑے سمجھے ہو فارسی کوئی نہی قوم بیٹھے جے, جے فارسی ہوں تک کتوں اربی سمجھ آوے گی خدا دیا بندے فرما نے کملی والے آو تو ساری خدائی حاضر بھی آؤ بولتے صحیح حاضر بھی ہوتے، ناظر بھی ہو، حاضر اپنے نور نال ناظر اپنی نگاہ منبوت نال مبوت کیونکہ ناظر دا من ہے ساری تعناؤت نکن والا خدا دیا تور فرمان یہ آپ سرکار نظریہ حاضر و ناظر ہون دے بارے تے چون دے بارے بھی شاہباز نے گل کی وہ بھی سنا دیا تاکہ پک لگ جاوے شاہباز کلندر پکا کٹر سنی سی کٹر سنی ایک نرا سنی اج کا ایک کٹر سنی سنی آ جڑا وکے نا نا سنی جڑا اچھا بنیاد اے منڈی دا کا ہے جڑا مرضی خرید کر لو منڈی دا لے ہو رہے پر سنی بڑا دعا کر شا اللہ سانو سنی چا بڑا آپنا سبحان اللہ غور فرما سب کے جاؤں شہباز قلندر رضی اللہ تعالی نا سرکار چون یاران دے بارے فرما نے اسمان چلام نبیو چہار یار اسمان چلام نبی او چہار امی دش مکار میں عربی اربی مہم مدس میں اسمان پربندی جدو دا کملی والے آپ کے چون یار کا گلام بنیا و میرا ساریا آسائی پوریا ہو گئی توڑ لیا ہوں جنڈیا نہیں جائیں گے شہباد کلنڈر دو رستے بھی نہ جائیں گے ہاں اور سیا بناس پہ اگے پیچھے جا کے زیارت سلام عرض نلامر توجہ ہے کیونکہ کلندر دا تو ہی بنے گا جمان الگ ہو جائیاں ایمان لٹ لیا تو بڑے میں لے کے آئے گا اتے شہباد کلنکر تو مڑ بڑے میں لگ سک گے تینوں تین اتوں فیض نہیں مل سکتا ایک میرے کو چڑا فید بابے دکھتی آ ج سو دھمال شروع کی شام ہو گئی ہے پتا ہی نہیں لگا میں بابے فیل نہیں دتا تیرے تیرا نچ نہ براد کا بابا فیم یہو جہن کنیا واگوں نچتا رہا ہے نما پی گئی اتوں پیا بہت نے آ کے فیض مینو بابے سرکار نے دتا فرمان لا دیا بندیا حاضر ہو ناظر ہوا وحد لال شریف کے قرآن کی حک آیت پڑھ دینا پڑھ لیا ہیا والے ہکا کافی بے حیا قرآن ایک آیت کی مینو تو قرآن دکھ لفظی کافی ہے اللہ کران فرما کا کوئی لگا کتاب چک لائے شاہد کا حاضر ہوں ہارجو شاہد کا مانا کی ہوں ایک ڈیڈ ایک پیڑ اٹھتی ہے بے وقت نے او آدھے مولی جی ہاضر جی نے مڑ مسلے کیوں کلو ن میں بختا ایسا حاضر ناظر در ہے ظاہر نہ در کے نہیں آخر ایسا قبلی والے نو حاضر گیا حاضر ظاہر ہو رہے فرشتے حاضر کو مگر ظاہر نہیں میں کیا آمن جن نمازات کملی والے پیچھے ادا کرتے جنوظ ظاہر ہر اکت ظاہر نہیں ظاہر باستے میرے علی شا گوڑی والی اک بڑھانی تو آخ گا اچھا یار عجیب گل کری جانا رور کئی ادا دے بندے گور فرما تمبی ہوختر امام عبدل وہاب شاہرانی رحمت لال ہے کتاب فقیر دے دل موجود ہے آب اللہ دا ولی منگلا طے کر دیاں, کر دیاں ایک مقام ایسے پہ, پہ پہنچتا پانچ وقتی نماز قبر دے اندر رسول اللہ کے پیچھے فرماؤں چشتیا کوئی اس کو اگان دلیل واقعی رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نماز ہاں حدیث کتاباں اٹھا آگے دے حضرت سید بنے مسیب رضی اللہ تعالی نرما جدوں یزید کے دور چ مسجد نبوی شریف چ تے پابندی لگ گئی جدید پلیت نے مسجد شریف نالے مروا چھوڑے سن ظالم نے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز بند کرا دیگر سعیدت نے مسب فرما لے میں اس ویلے اپنے آپ پاگل بنا کے ہاں جی دیوانا دکھا کے تے مسجد نبوی شریف دے ہرے دے, دے پاس رکھدا سا اتنے میں پاگل دیوانے دی شکل کے اندر راستا سا ہاں پوچھا گیا سید نے مسیب کو اے سو مر نماز فرمایا میں نماز کڑھتا سا مینو وقتی نماز ہزور پاک ازان کی آواز بھی تکبیر کی آواز بھی سبحان اللہ پڑھ والا ہوئے، اکھ والا ہوا حضور سرکار ظاہر ہو رہے حاضر ہو رہے آگر ساری تعنات نے پر ظاہر کسی نسیب والے ہوں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ ایک شخص آیا امام صاحب مہربانی فرما. دے چل کے تی میری سفارش فرما میرا کم ہے کڑے آئے مہربانی فرما تشریف لے چل امام جلالی سیوتی فرماؤ نے یار مجھے جاگ میرا وہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا میرے یارت تو محرومی ہو جاوے گی میں دنیا کے بادشاہ نہیں جا سکتا میں کملی والے دے دربار دا منگتا جے کروارا جاگ دیا زیارت معلوم ہوا حضور سرکار ظاہر کسی نصیب والے ہوں ایک گل کی تیئے گا اور فرما کے چل مدینہ دے تاجدار دی ایک قضمت گھندا جاؤ ساری کہنات دی جان نے ساری کہنات جنبر حاضر ناظر تمام صوفیاء علیادہ کی دائے ہوئی اللہ وحدہ اللہ شریک مولا نے ساری کہنات دے زرے زرے دا علم اللہ وحدہ اللہ شریک مولا نے اپنے حدیب نوہ کاؤ فرمایا اے, اے, اے, اے, اے, اے, اے حضور شرکار دی تیجی عظمہ تیجی عظمت عزمت انج دیا ادور سنیا اللہ لا شریف مولا دا علم سننے اللہ دا علم لا محدود ہے ہی سارے نبیاں رسولوں ولیاں کینات دے ذرے ذرے دا علم ملاویں مدنی تاجدار سرکار دا علم بھی کٹھا کرے اللہ وہد لا شریف دے علم دے سامنے ان سمجھی جویں ایک کترا ہے ہاں اللہ دا سمندر لا محدود علم دا کوئی حد نہیں عرشان دی حد دے فرشان دی حد دے نبی نہ دی حد دے آسمان دی حد دے مگر اللہ دے علم دی حد ہے نہیں اے اللہ سونے دے بارے اکی دیشہ دا غور فرما مدینہ دے تاجدار دا علم اتنے پھر سارے نبیاں دا علم رلا ساری دا علم رلام دے دے رلاویں مدینے دے تاج دار دے علم دے سمندر دا ایک قطرہ سمجھی دا علم ایس تو پھر وڈا کو حضور سرکار دا علم اللہ دے علم دے سامنے قطرے دی مثال بھی نہیں دے, دے ساری تعداد دے دے قطرے دی مثال نہیں دے سکدے حضور دا علم اللہ واہدہ شریک مولا ایڈا وسی بڑا چھوڑیائی سد کے جا امام خرشیر احمد اللہ تو جڑے فرما نے لوہے بافو کلم دل تر علم کا ایک کترا ہے ڈٹ کیا سو خلاصا بت میں چاہتا تفصیل خلاصہ بت ہزور کی ذات کی عزمت کا بیان کر رہی پاک سکارت کے ذرے درے کا علم دکھائی رب سونے نے اور یہ تعناط کے زرے درے کا ایک جڑا ہزور علم کا ایک حصہ سمجھی نبی رب نان کوئی جان سکتا کسے دی جرت نہیں کسی نے کیونکہ واحد آخر رب نو خدا توں دھو رات میرا خور دے خاجا محمد یار فری جی بولے خدا میراج کھل دے خدا میراج کھل دے پہ نیند بار چاول تدکے سب تین دے پار چاول تو سدکے اور سدکے دے پار چاول خدا سی محمدی بنا تو صدقے او خدا سی محمد بناون تو صدقے محمد تے گھن تو صدقے ایک نتے کی لگا میرے شاخ میرے شاخ گل ہو گئی ایک منکر بھی تو آخے؟ آخے جی بات یہ ہے حضور کو کلی علم, نہیں جزی ہے, جزوی علم ہے کیوں کہ یہ کلی منیت شرک ہو جائیں آپ سرکار میرے شیخ نے فرمایا فرمایا یہ مطلب ہے کلی منیے تو پھر کی ہو جائے گی شرکت تو جو جی منیے تو پھر ٹھیک ہے کہ ہاں تو فرمایا تو جزیے شرکت دے ہے وہ مرادہ ایڈی اکڑ تیری مر گئی ہے وہ جی کو کل چرکت نہیں نا مراد جی شرکت نہیں ہو سکی یاد رکھنا بندے اور اب دنیا میں جو فرق صرف ایک اٹا کا فرق نہیں کرنا فرق جی کرنا تو اٹاپا کرنا کر لے اللہ سونے دا علم اپنے محبوب خدا دا رب درکت دا ادو ہونی سی جن جن وے سیفل ادیش تین مل جائیں گے اندر اگے مسئلہ رکھا تم آخ گا نا جدو کلی ملی ملی ہے کل نہیں جی تمہیں آخنا مراد ہے جو کلا نہ بڑھ سکتا جزوی شریک رب کا بن سکتا کلی نہیں بن سکتا رب راتا رب ہے ہی نہیں ساڈا ہی مان کہ نبی پاک جو کچھ ملے رب کا دیکھ اسے آدھے نہیں جو اپنے آپ لے لیا ہونا کون گا دیں ادھر شرکت ہو جانی ادھر نہیں ہوئی شرک ہی جڑا اے فرق کی کھڑے نہیں حقیقت یہ ہے محبوب خدا, محبوب خدا کو رب نے جو عطا فرما دیا ہے وہ سب رب کا دیا ہوا ہے عطا ہے خاص ہے عطا کے اندر شرک کبھی ہو جائے غور فرمان لا دیا بندے میرے کملی والے سرکار دی کی اے ساریا عزمت وقت عزمت پیدا والے نے محبوب سے بنایا مڑ ایسی عزمت ساری عزمتیں قربان کرو خدا دی قسم کر کے آنا مگر یہ ساریا گلا حقیقت نظر آؤمانے لو سکدیا لے کان سک صرف ہے ہی چارا ٹٹی سے ڈگن جو گا گلاب کے فل کا ٹوک آ کے رکھے گا سمجھ آئی آئی سفی سلطان باہو بولے برماندہ لال کورس یار سنگی لا کبھی ہے کبھی ہے لال کورس سنگی اور پلی سنگی liye ade gul mulaji na laaye roo kaan te baje kadhi hal چوبی چگائیے تم کتی تربوز تھی بنی پو تو مکے لے جائیے کدی مٹھے لاب کوڑے خوبی مٹھے لاب ہمی سہ مرا گڑ پائیے سبح ملا سد کے جا ادھر ادھر کاواں دیا گل نہ جی تین قرآن حدیث دا نور نچوڑ کد کے پیا والا تہوں پیادہ سنا صدقے دیا اگلی اگمت سن اللہ وحدہ و شریک مولا نے حضور سرکار نو ساری کہنا مختار جنو مختارے کل آخر میں اس موضوع تر گھنٹے راول پنڈیت بیان کیا ساڑھے تین گھنٹے اس موضوع لاہور بیان کیتا مختارے پل ن لے لو بے مثال گلان تینوں بچ نظر آن گیا میں حدور سرکار کی عزمت دے اشارے ہی تیرے اگے کرتا جا رہا اے آپ سرکار دی ذات دی عظمت دے خلاصہ سنا دینا اللہ نے مختار ہے بنایا ہے کی مطلب احکام شریعت شریدر بھی حضور نو مختار بنایا ہے دنیا کے جہان دیاں دیا بھی مختار بنایا ہے آخرت دے جہان دے دس بھی اللہ نے کملی والے نو مختار بنایا آخنا سبحان خدا دی قسم کر کے آنا اللہ قرآن ایک آیا چھڑا گرا اس جناب اسم, اپنے مقصد کے حوالے اس عدمت حوالے اللہ فرما بائی وہ تو لرما ہے جنہیں میرے رسول کا حکم منیا ان میرا ہی منیا معلوم ہوا اللہ دے پاک نبی رب سونے حکم دے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں حضور جو حکم فرما گے وہی حکم رب دا کا گا ایمی تے مختار رکھ دیں حضور دو اختیار جڑی شہدال کر دیں جڑی شہرام کر دیں جدتے جی حرام کر دیں جے میں حکم فرمان جے میں مردی شریعت بناون اللہ وحد اولا شریک نے حضور مختار بنا چکے جڑا اگور دکم کے رب دے حکم فرق کرے گا او کاثر تے مرتب تے اللہ دے حکم دے درمیان فرق ہے ترا بولو نا فرق ہے حضور سرکار اختیار اللہ نے دے ہاں جی آلہ آلہ چیز سب کے دین شریعت دے کیونکہ شریعت شریت کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا دنیا تا قسم کو دنیا اللہ نے نہیں دیتی دین دا مالک مختار بنا ہے اس مرد نوچا مردو کی پیفنا ہے دنیا دے یہ دن مردار دنیا وے اے دے بارے پیار نہ کملی والے سرکار اللہ نے دین جیسی آل دولت دا مالک میرے حضور دی بار گاہد کر دے یا رسول اللہ بیت اللہ کا علاقہ جتے حضرت عیسا سلام پیدا ہوئے نے سونے میرے نام کر دے حضور سرکار ارد کردہ بینت الرحم دسا میرے لکھ د ہزور کی و پیاکھدہ وہ علاقہ فتح نہیں ہوا ہال کر سر کسرا مدینے متی مدنی تاجدار بیٹھے ہزور فرما نے ویخو کی پیاسد کبدہ کہہ دے اے یہ مینو پیاخد لکھ د حضور دا یار عرض کر دے سونے آن لکھ دے مینو پتا مالک میں کسے دا قبضہ نہیں مینو لکھ دے ہوگے مینو ضرور مل جاوے گی حضور سرکار جائے آپ نے فرمایا لو کلم دب کاغذ لے ہو حضور نے اپنے صاحبی نکم فرمایا نال بیٹھا سی وہی لکھن والا آ فرما لکھ محمد رسول اللہ نے بیت اللہ حمدہ علاقہ اپنے ایسے صحابی لکھ دیتا ہے دورے خلافت حضرت فاروق آزم دیا علاقہ فتح ہوئے حضرت فاروق آزم نے فرمایا او یار آو وہ چی ل جڑی سونے نبی تینوں لکھ کے دتی علاقہ تیر میرا مدنی تینوں دے گیا سر خدا دیا بندیا کوئی شاہ نہیں کی کوئی شاہ بھی نہیں میں نو تکل کر شرم پہ یوں دیئے اے ہو جائیں اگل اللہ سرکار دی ذات عالی شام دے واسطے پھر جناب آپ نے عدمت نو ثابت کرن واسطے خدا دی قسم کر کے اللہ ساڑیاں اکلا جتے کھلو جاندیاں لیں او تھو نبی دا مقام دی ابتدا ہو جاندیاں اجڑے سننا حضور دی ذات کے بارے یہ یہودی دور کی پیداوار ہے خدا دی قسم بڑا بڑا اختلاف علماء اولا ماں مگر علماء نے حضور دی ذات سات ندی متنازع فی نہیں بنایا مسل چلاف کرتے رہے سن مجر! مدینے دے تاجدار کے بارے شافیاں اتفاق ہوں مالکیا دا بھی اتفاق ہوں سبلیاں دا بھی اتفاق ہوں سنفیاں کا بھی اتفاق ہوں سابئی دا بھی اتفاق ہوں دا صحابہ دا بھی اتفاق... ہوں لانچ پاحول لانسی سے کمیاں بوک نہیں ہزور کی دن یہ اس لانتی دور ماحول کی پیداوار ہے ورنہ محبوب خدا دی شان غوش پاک بھی ہمیشہ مینو ایک چیز پاکا جلائن کر دیا ہر وہ سڈے لال تم جپا ماری کرد بستاؤ نواز کا مسلا نہیں اصل پیر کو اس پاک اپنا پیر منتے ہیں یارویں ہر مہینے دن ہے سارے ولیا کا سردار بھی من رفا جدین کرتے سن کنا تہ ہات اٹھار کے رکھدے سن نماز پڑھتے سن ایسا کیوں انی کھڑے ہے جھگڑا تھنوی تہ ہاتھ رکھنے کا نہیں سینے تہ ہاتھ بن کا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا میں بد بختا سونے نو من, دے سا, ایوے تو من لے تو نماز لفا جدین کر کے پڑھائی جاویں اسان تیرے سنی پیچھے پڑھ لو ساڈا جھگڑا تیرے نال نماز مت تو یہ تو لوکاں بے نو آدھو آدھو بائی کھڑے دے اٹھے نزدیک اٹھے ہنفیا دے نزدیک خدا دی قسم امام شافی رفا کردے سن او بھی برحق امام احمد بن حنبل کردے سن او بھی برحق حق اصل اے بھی برحق، نبی پاک سرکار دے پاکیا صحابہ کیتا ہے، کنیاں نہیں کیتا، او بھی سچے جنہاں نہیں کیتا، او بھی سچے مگر محمد عربی پاک دی عظمت پاک کے من سارے ایک نے تے سڈا جھگڑا کسے نال توجہ رکھ نمال نہیں نمال غلط فہمی کڈ لینو شیر کدو سنا دینا سنیا واب ازلا تو ہے جگڑا سا دے برا سنیا ویا دے ازلا تو را دے تو ایویں ہی نماز ہی بڑائی کھڑی دوکھا دن خاطر ہوں کئی جائے بھی پیڑ جڑے نہیں اٹھا دے ہاتھ اال بھی خیبت خیبت خیبت کر لے دا اختلاف میرے پاک سرکار دا کی دا دسا دس دیا ایک گل کر دیا ایمان تازہ ہو جائے دا کے ڈک سبحان اللہ شیخ عبدالحق تو سے دہلوی سدیر اللہ تالا سرکار دی کتاب زبدت الاسرار زبدر تل اثرار زبدر تل آسار اربی فارسی فقی کو سرکار تقریر فرما رہے تقریر دے دوران اٹھ کھلوتے ہاتھ بن کے کھلو رہے بعد نے پچھیا سونا وجہ کی سی فرمایا جد میں تقریر کر رہا سا میری محفل علی بن حیتی بیٹھا سی علی بن ہے اس دا غلام ہے اللہ دبلی فرمایا جدو بیٹھا سی اندر آ گئی ہے تقریر سندا سندیا میری وہی اکھ لگ گئی ہے انہیں ستیا ہزور سرکار کی زیارت کی جدو پیا ویخلا سی میں جاگتا پیا وی میں ہاتھ بن کے ادب کیا پیا ویخ آخ اپنی روس پاک جاگتا پیا ویخ خدا پہ بندہ معلوم ہوا روس رکھ ہزور ادب والا کم تمازا گا پڑھا پیچھے سنی پڑھی جا گے جائے آر کے فتوا دیتی جی خدا جیسا میں پڑھا تو تینوں ہو جہ میں مہربانی ہٹوڑے دیا جی مرضی بہ کے منج کٹے مزاقے کچھ چھٹیاں بنانا چھٹیاں دا ویڑا آیا کھڑا اس واسطے میں تلو چنگی کٹ کے دے کے جا کے سبھال منج خالی کٹنی آالی نہیں ساریا مجھ کٹنی آ توجہ فرما اللہ دیا بندے غور اور فرما مدینے دیتا مگر محفل محفل ہوا یہ نہ کیا جی محفل کراؤ والے خسرے نہ پڑھنے والے خسرے آنے والے خسرے موویا بن دیا ہو پیسہ دو نمبر لگا ہوگے باجی دی کمائی دا تے فیر ان محفل کرا کے تے نات کا نات پڑے تے او نات کی بجائے کرے بکواس تے بولے کفر تے پھر جناب مطلب ہے پھر وہ آخر اب حضور آ رہے ہیں محفل سجاؤ بیٹھو فرما فتح برد بھی آ ترے بھی جلد تئی نمبر جلد فتح ورد بھی آدھی نمی سفا بھی دس امام اہل سنت سرکار سلکے جا سفا نمبر سات سو پینتی کلد <میدن> <میدن> <میدن> <میدن> <میدن> <میدن> نمبر تئی جہاں داڑی چھوکرے ہو چوکرے ہو نعت ہوڑی والا رپئیے ہوات خاں ہوئے داڑی منا رپیے ہوا مچھا بھی چٹنے پھر رپئیے ہوم پنجا جی ہالے داڑی اترتی یا آئی کوئی نہیں پھر ویل بن گئی سو روپیہ ہے پھر پیش بھی اتنے کر دیں گے آدلے فرما یہ شایدان دے بچ رسول نہیں آ سکتے رسول آدھے نے گو سات ترنگیا محفل چند راخ نہ سبھا آ, خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی یہ محفل نعتہ اج دیا جی جناب کرانا میں دا چکن لین چلیا وا امرے ام ام ام ہوئی بچاؤ گے, بچا گے اگوں جدو ایمان ہی وڈ لین ایمان دے بھائی کتر لیندے پھر کی اگے لے کے آئے گا محفل کے خدا دی قسم کفری کلمات بکتے ہیں نبی سائن دی نات لکھنا اج ہر کام ہر جناب ہاں جناب نتھو خیر ناتا لکھا پھر کوئی پتو شاعر نتو شاعر کوئی, کوئی فلانا ہے کوئی ایم اے پاس کوئی بیسان ہزور کی پتہ ہے علمت نا آ حضرت بریلوی یا میرے گل گولوی ورگا جاندر نہیں نہ حضرت حسان بن نے رسول اللہ تو قرآن دا کامل اللہ حضور دی شریعت دا بے مثال آلم سی پھر سر جڑی نعت لکھی ہے وہ نات کامل نات سی अजकल नाता पढ़ी चलते आखण हलूरा बैठे ने तो मैं फिर नाच की भी पड़ी है नचना हरा है पर क्या है अश्किल नचके मना مراد لانتی اکل دا میں اکل کا فیصلہ یا شریعت دا فیصلہ نہ مرادہ جی اکل دا فیصلہ ہوے اگریز نہ نچن اکل کا جو فیصلہ نچنا حرام جن لے لگے اکل والے کھوتے سارے نچن اپنے نچن کا حرام ہونا حضور دی شریعت کا فیصلہ اگلا مصرا کیے ایک یار نچ کے منال میں کیا تینوں میں لما پالو مراد کہ نچ کے منا میں کیا کیوں تو سلطان رائی منا چلے دیرات سلطان رائی نا ہوچ کے جا منا رسول لالوئے پھر امام حسین والیا قربانیاں ایک اور اٹھیا پھر دیا وہ آدھے نا سر شاید بلے بلے بلے قوم ندوں کے ایم اے پاس چکرے نہیں نہ ڈگری تے انگریز جین ڈگری دے گا اپنے مزار سے بابے فرید ویکار میزار سے کلام پہ لکھی میرے کو کلام پہ خوش رکھ کے جا ایک کتاب کا نام ہے تین درے ہزور چ ل چلا یہ ہزور کی ادمت بیان پی ہوں کرنے والے سد کے جاوا کہڑے جہل کٹے مت لا جانے ہزور کی ادمت بیان پی ہوں تین درے ہزور سے لے چلا سن آخر کی کیا سنا دیرے مولا میری اللہ شالا اینا تو شالا سنیا شہروں کو نا کھانا تو بٹ اسلام جہل خدمات سے پھیلانے. ادر وے ہاں ہاں آہا سدکے جاوا رنگ پیا چڑھ گئی او نبی گلامی تما روپیے نہیں لے اٹھے نہیں جانا ہے تو سمجھ ارسانوں نبی کی گلامی تما گریبان کے دل کی کلی کھلتی پئی ہے ادی عبادت کی نہیں لوڑ اور اس تے جنت تنت فری ملتی پی جنت تپیے تے اتوارنے شروع کر دیتے واہ واہ سد کے جا جنت فری سرکار جنت فری ملتی ہے مگر سرگو جے رب دی جنت دی گل تے تو فری لبھی میں کہنا مرادہ جے جنت فری تینوں لبنی ہے خانہ ہوں وہ اج مسلے آ جن تین فری لبنی رب کی چنگ امام حسین آزی دے بہادر لے کے دیکھی سو تو فری دیکھی کھڑے اللہ پورا فرما منفا لہم الجنہ फरमा जन्नत या फरमाया माल भी लगन गए असा जन्नत फरमावे मैं क्या सरकार जी जन्नतोले मखी खिला सू जन्नत फ्री मिलनी पी है अगला अगली रुबाई सो سونے کہنا وہ اجنا کدرے سنگ جایا جی جنگ میں تنوع دس دینا وی رب دے رنگ جایا جی میں الا دے سامنے ہو کے پیار دیا واڑے پاون لگا وہ بھی میرے نل پیار کرے گا تسیوں کی لنگ جایا اگو ہاتھوں شبش میں رب نی گلی لائی کھڑوں وڑو وڑو وڑو وڑو واہ وا ملا وا, لبا کھڑا رہا مراد نت یہ ناتا نہیں نے خدا دی قسم کر کے نا جے ایمان بچاڑ ہی یہ نہ نا پیسے ناتا تو بچی یہ پیسے ناتے نہیں ہے نات وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا اللہ کے ولی کی زبان ہے تو میں تینوں ہال مشکل بارے دیکھتا ہے کدا چاول چکھایا ہے ناتا کے کفریات میں بیان کرا کہ پوری کیسٹ بن جائے دے اس واسطے سان جی میں محفل دندر رسول آئی جحفل کو دی پاس پھر کملی والے سرکار آخنا سبح میں گیا ہری پور ہزارے تقریب نا نا پڑے آ جنت تواف کر میرا بلے بلے بلے بلے ہوں میں انہوں دیکھا بھی ای بلا خدا دی اج بندہ آیا پھر آ جنت تواف کر میرا میرے دل میں بوتا ویخیا مچھا جی, جی پوچھڑ ہوں منہ گونگلواں تھلو چھلیا پیا آ, پی آ, آ جنت کر میرا میں کرکار تلے تیر دل چدور وستے نے بوتھا انگریز والا بڑھائی پھرنا جر سور وسن سے پھر پتہ نہیں کی حال تیرا ہو او پت بختہ جس دل گلت ہدور کا ڈیرا دا تاجدارے گول بھی نام ہے خدا دی قسم کر کے آنا وہ فرحالات ہی ہوتے ہزور ہوئی سفات بھی عجیب نے وہ سب بھی عجیب او وہ او او مال بھی عجیب ہوں نے ہاں جی او دنیا کا نات تو بے مثال انسان ہوں ہے جنوب مدنی تاج دار اپنا دل کا تیرا تا فرما چڑما میرے آکا نامدار جاواں جا ساری عظمت ہاں جی میں تھوڑی جی تیرے سامنے مدینے دے تاجدار دی ذاتی بیان کی ہوں حضور سرکار دے دین دی عظمت بیان کر <laughs> دیا کر دیا پہلی نالوں اے زیادہ ضروری ہے کیوں چلے حضور دی ذات دی عظمت کی عزمت سمجھ آئی جن نبی سرکار دے دین دی عظمت سمجھ آئی جڑا ہزور سرکار دین دی عظمت نہیں سمجھتا ہزور پتاجدار سرکار کی دت کی عظمت بعد ہزور کے دین کی عزمت درس میں نبی پاک کی دت آلہ اللہ بہدا شریف مولا نے ہزور نی بھی ایتا جن اسلام آخر اسلام جنوب فرما اس دین دیا بڑی وفت نے تر سفت ہے شفتہ نے, شفتہ نے مدنی تاجدار سرکار دے دین پاک دیا ایک سفر اللہ نے اس دین مکمل جامے بنا دے اندر رب نے کمی چی जामे आई काम मिल रही है सारी कैलात अज कोई पाकिस्तान का कानून वक्रा सऊदिया का वक्रा है लंदन का वखरा है हिंदुस्तान का वखरा है यह वखरे वक् कानून लुटन खाने तरीके हों कानून उ جڑا ساری تعنات واسطے ایک تبدیل نہ ہو جا کسے قانون دان تے سوال کریں قانون دیا تے جا دس کی ہو گیا جس جاوے تے پھر آ کے چلو قانون داسیت دو جامعہ جامے ہوں جڑا ساری کائنات واسطے تعینات ایمان دسو کہڑا قانون ہے جڑا ساری دنیا دا ایک ہی ہے بولو تو سی طرح ڈر جی اسلام نالے جی نال بولو کہڑا قانون ہے اسلام ایسا قانون ہے جو ارب والوں کے لیے بھی ایک ہے اجب والوں کے لیے بھی ایک ہے جتھے, جتھے انسان وستا ہے سارے واسطے محمد کے قرآن دا قانون ہی کوئی تو قانون ہوں گی وہی ہو ہے جہا سارے واسطے بولتے جڑا وٹیا کھڑا ہوا ہو امیران ارباں ہومان بادشاہ ہو اور تھلے عملے ہوم لی قانون نہیں ہوتا لٹن کھان دے طریقے ڈاکے سمجھیں مدینے دے تاجدار دا قانون جامع ساری واسطے اسلام دا قانون ایک غور فرما کام لس ہے اس کدی ترمیم نہیں ہو سکتی کدی تبدیل पाकिस्तान का कानून है जिसमें कभी दो चार दाने सक द एक बंदा जट ज्या तारीख गिणता हूं किस तरह उन्हें रखी हुई थी एक चाची तो रखता हों में नहीं होगड़ियां बेडा के مینگنا بکری رکھتا ہوں تریخ سی دستاسی میںگنا ایک دن جو تے دیکھے بکری آئی تے اس کی مینگنا واہ واہ کوئی سو پناہ مینگنا دیا ہو گئی کسی بندے پوچھے یار اج جی مہینے دی تریخ کی ہے اس آخر ایک سو ایک تریخ آ خراب کری اچھا مہینہ چاچی چاہیے فلانے بادشاہ ترمیم کی اکہتر بہتر دوسرا آیا تے ان ہی پوچھ تو ہوں لنڈی ترمین ہے ایسے لنڈے جڑے نے وہ قانون ہو اس دین ایک پورا موسم غور فرماؤ اللہ ات اکملت لکم الم نتی علیکم دی تو لکم الاسلام دی نيايا ذرا جول سبحان الله اللہ جدوی نے ہے نے نعمت, نعمت پوریا تھی ہاں آن جی سب کے جا مائت نے دو چیز بیان فرمائیاں ایک دسیا ساڈا دین مکم والے جس اندر کمنی والے سرکار میں کمی چی دے دے ترمیم ہو سکتی اور فرما آتما علیکم نعمتی اسا اپنیا نعمت سے پوریاں کر چڑیا نے جی کم کمی چی کوئی نہیں نعمتاں ساریاں معلوم ہویا جنوب تل بھی دولت مل جائے سبجی ساری کہنا آپ مل گئی جدے دین نہیں خدا دی قسم کر کے آنا بھاوے پجاروں تے بیٹھا ہوگی اے سی سو گڈیا کا مالک بھاوے ملک دا بادشاہ ہوگی جہاں حضور سرکار دے دین تو خالی بیٹھا اس لانتی سمجھی برباد ہو گیا بھی کوئی شاید نہیں مل سکی اور جنو حضرت پیلال وانگو دین مل جاوے سمجھی اللہ سونے نے ساریا نیم تو یہ برباد سانو دین کی علمت کی قدر جو نہیں سو دی پتا ہی نہیں اس واسطے مردار والے ہاں سائنسی ہو رہے ادمت نمجے اللہ بہادا شریف مولا سد کے جا مہربان ہونے دین کی علمت سمجھا چاہیے تیسری سفت اللہ دے دی بڑی وی جس کی وجہ ساری دے عزمت حاصلے دین کا عزمت حاصل ہے اسلام سو دی جان دی بھی حفاظت کردہ مال دی بھی حفاظت کر ہے تے عزت دی بھی پریشانیاں چڑ دل سکون چ لیا چڑ ماحول معاشرے دے اندر پورے معاشرے دے اتے رحمت کی چان کر چڑ دئی میرے مدینے دے تاجدار دے کون کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس تحصیر روڈ عارف والا مارا کھا کھا کے زلیل ہو گیا حضور دعا فرماو اللہ محبوب جی اللہ مہربانی فرماوے انہ پر برباد کرے ساری مدد فرماوے میرے آقا نے فرمایا یارو جلدی نہ کرو نہ کرو ہاں جلدی تو کم نہ وقت اونے ہے جدو میرا دین پھیل جائے گا پھر مکے تو چلو گے ملک کے شام تک کلا بندہ جو جاوے گا اللہ تو سوا کسی کا ڈر دل چ نہیں لیا گا ona subhanallah در ویخو فرما سدکے جاوا پھر وہ وقت آیا حدرت نبی پاک سرکار دی حکومت حضرت صدیق اکبر دی حکومت حضرت فاروق آدم دی حکومت حضرت عثمان اسمانے دی حکومت ہزار ایسا ہوا جدھر بندہ جانا سی او فکر نہیں سی آدمی میں لٹ لینا ہے میں نے کسی جگہ وڈ لینا ہے میرا مال لٹیا جانا ہے میرے سے فلانے ظلم کیا ہاجی میری ظلم کیا میری عزت لٹ لئی میری جان نہیں محفوظ رہنی خدا کی قسم کر اسلام کا قانون آ ہر بندے کی جان بھی محفوظ عزت بھی محفوظ رہی مال بھی محفوظ رہتا بندہ اس حفاظت اللہ دی یاد کر کے جنت دا مالک بن جا سیا آتے نے چان پھاڑنا ہوا ویکو چان پھاڑنی ہو پھاڑنا نہ تو دکھ دیکھو جنا چر مقابلے والی چیز مقابلے لیا کے سمجھا چاہتا دنیا نظام ساری دنیا کہ نبی پاک یا نبی پاک دا تے چور داتھ کٹ کٹیا ایس دنیا پوری دیکھ مہاتی محمد کا بیان آیا نا وہ ملشیا کے وزیر اعظم کا آخ شیتان یودی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ ان کی بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے نظام ہے بولو بولو ایمان ایماندار دسیا جے دنیا پوری امن ہے جان کسے دی محفوظ ہے عزت مال سچ بولے سویرے بندہ پہ نکلتا گیڈی پارو جا رہے نوکر سے کرے گی ٹھیک نہیں سر کیوں ہو سکوں یار کوئی پتہ نہیں کرتی بڑی عام ہو کدر نام مراد نے کوئی بام نہ رکھ کے بولو تو سواریاں بہان لگیاں مائ اگلے دن بہ لگا بس تو وہ ایڈا سارا ایک جیتے ہوتے ہیں توتو کی آگے وہ لر ایڈا سارا کمر وہ میرے نا میں لگا خیر چیک کرنا میں کیا پوری گیڈی چیک ہوئی ہاں جی پوری گاڑی چیک ہوئی ہے میں کیا سرکار کوئی جا آلہ نہیں بنایا جاؤ چیک کر میں کہ کوئی اگر بم رکھے ہوئے کسی نال ٹی کرتا ہاں میں نے کہا سر اے سر پراں ہو کے تو جو حضور دی امت واسطے انسان بم بنیا پھرنا کوئی تیرے تی کرنا ٹی چی تیٹھوسی پہ چلن پیتلی اگلے دن ایک ڈرائیور آدھا آپ میں ایک پہ دشاپ والا ایک پہ مالک ایک پہ ایک پی ڈرائیور چار پہ میں کیا نہیں جانا اج تو دس سال پہلے گن گن مین بولیا بہت ترقی گئی तरक्की हो गई किलो गां गैन डाके मोड़ भी पै थले पड़े अगले आने पैलो गनमैन छड़े तो बाद चलते सदकिया जाऊ कि हो कानून छोड़ لندن کا قانون جس موسم چلے لانت کیوں نہ والوں اگلے دن اخبار میرے کو برطانیہ میں ڈاکو نے رٹ کر دی برطانیہ میں ڈاپو نے ریٹ کر دی جج صاحب ہمیں تحت خوش دیا رٹ کناری دی تھی انہوں نے چھو بنیا ہم جب جاتے ہیں ڈاکہ مارنے کے لیے آگے سے لوگ فائرنگ کر کے ہمیں زخمی کر دیتے ہیں ہمیں تحفظ دیا تو برطانیہ کے فاضل جج صاحب نے فیصلہ دیا جو ڈاکوؤں کو ڈاکے کے دوران زخمی کرے اس پر چوبیس ہزار ڈالر جرمانہ ہوگا ترقی سنو طالبان عقیدے چویں سر پر خسما نو کھان سامنا لیکن میں انہوں گل کرنا چاہنا عقیدے چولہا سی تو منج ہے نا ایک ہو بھی تو سیر پہ، نے سیر کی یہ بن کے ٹینکوں کے چلے بار جی یہ چنگا مجاحد ہے جڑا سیر کو نہیں تی لاکرا چلی سی تی لاک مسلمان مرا دیکھ نام مراد باندر واقط جان رسول اللہ دی جان لو کیوں تھی؟ میرے آکا جنگا خود جا کے لگا. آئے آئے جدو جنگے ہوتے دے موقع دے صحابہ کرام نے پہلو مشورہ کیا یا رسول اللہ ہوتی جنگ لڑنی چاہیے آکا انامدار نے اپنے سینے مبارک دے اپنے جس مبارک دے ہتھیار سجائے صاحب کرام دا مشورہ بدل گیا کئی کا انہیں آخیا یار چنگی نہیں کی آکا نامدار مشورہ دتا ہلور آئی تشریف لے جی چنگا سی آ کے دی بارگاہ بار گاہ چرد کرتے ہیں یار بھی فرماؤں کوئی نہیں ترک فرماو رسول اللہ نے اے نبی دی شان نہیں جدو اپنے جسم سے ہتھیار چڑھا لوے جنا چر کافر نہ نہیں نبی کبھی ہتھیار رکھ دیں فرمایا خبر یہ کبھی نہیں ہوگا حضور باوی جگہ خود جا جا جا سب کے جاوا اساما صاحب سے اے ٹبر نے جدو بھی سڈے چیز کیا کیتا اے ٹبر نے اے مراد نے جب بھی مہربانی ہم تو جی کشمیری گائے کھڑے کشمیریڑا گر کر سجاو جی جی تو, جی تو مگرو کھر اٹھ کے پایا جا بد سارے پایا جان تجائی کھڑے گا ٹبر کنجرا ہوں توں آ کے میں جہاد کی کھڑا جہاد راتی نا سکے دو چار بند کے واپس آ جرے بندے بنے پینے کنجر آگو قبل کو نہیں آتے وہ نہ ہزار کی عزت لک لی ہزار دا جگہ ساڑ دتا ہزار قتل کر دمان لال دس ہے یہ جہاد ہے کہ فساد ہے یہ جہاد نہیں یہ کیسا عجیب جہاد ہے پچاس سال سے ہو رہا ہے اور ظلم الٹا بن رہا ہے بس جہاد جہاں پر ہوتا ہے وہاں سے ظلم ختم ہو جاتا ہے رحمتیں خدا یہ کیسا عجیب جہاد ہے ادھر جہاد تیز چلتا ہے اور یہ امریکہ کے کہنے پر یاد ہے امریکہ کی ایجنسی کرواتی ہیں اور ہمارے جناب مل کر یہ سارا مقابلہ ملتے ہیں میں اسامہ کے بارے یادے بارے نہ دس دوں اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں اور فقیر ب فکرے یاد رکھ اسلام جب لڑتا ہے تو چھپتا نہیں جب چھپتا ہے پھر جب مکے میں کھڑکنی والے پیغار مار کے پیچھے نہیں لڑے جب مدینے تلوار چپ لیے پھر کبھی لکے نہیں اے اسامہ میں جی چھلا وا چلا اسامہ اشامہ نہیں چلا توجہ ہے اس ملک اندر اسلام کا قانون رہا چند دن کچہریاں بند خانے بند چوبی قتل ہوئے کل چھیا سال کبھی یا چھبی اخبار کے بیان کے مطابق میری تحقیق کے مطابق کل چوبی پنجی قتل ہوئے کن سال چھ سال اس کا محفوظ مال سٹ کے بازار دکان چھٹ گیا کسے دی جرت نہیں ہو سکتی چلے گی یہ برکت کے بھی سی مصطفیٰ کے قانون تین ہوںے ملک کتل ہو بے روزگار اچھا رنگیاں چلی گیا بوائے فرڈ تے گرل فرڈ او تو وکھرے نے یہ جی سکل چلتے ان سٹ گلیں لوگ جڑے روزانہ چلیے پرسوں لاہور سڈے کا ہے سکول کڑی جیڈوں پہلا فسایا فسا کے لے گئے بکری آ جو گئی بگیاڑا کے منہ اپنا وہ ویڑا چڈ جو گئی مڑ والا چی بگیاڑ کے منہ آ کے لے گئے بٹکاری کی تھی قتل کر کے سٹ گئے ہوں پیو کدی پھر جلوس میں کجرا مراد جلوس مطر اپنے بازار لکول کیوں سی نہ مرادہ تر خربوزہ دن اچھے نہ چیلنا ہی چیلنا اگر بکری دتی بریہ منہ اچھو نہ پالنی پالنی نہ مراد ترکھا پھر ابھی تک کوئی پہنچتا پھر تقدار جلوس کرنا نہ شریعت دی خلاف ورزی کی خدا دی قسم کر کے آنا گھر دیکھ کے ہر اتنا فسا دن ب دن دنیا پر عام ہو رہا ہو رہا لے سدک جاوا اللہ دے پاس محبوبہ قانون تو قانون کی علمت وے جدو دنیا کے آئے رحمت دی رحمت کر چڑھ جا نا پھر گنمین لکھن کی لڑ پی اور کسے سرما دار یہ تاقت نہیں میں غریب دا حق کو لا نوچا کم لوا لاکھ پیدا کا تنخواہ تنخواہ فیکٹری پندرہ سو نہ جو گا ہو نہ مکان دے کرایہ جو گاؤ ہمیشہ دن ب دن ہیٹ ہی لگا جاوے میں دن ب دن سور بتتا خدا دی کساب سوانسی قانون کی ادا کرتا ہے عظمت اسلام کو لاکھوں سلام سنے اور سونے دنیا دے قانون آج غریب بندے کا حصہ کچھ غریب اندر آ بھی نہیں چاہے ہمیشہ سب کے جڑے ہر شہر قبضہ ہوسے سرمائے قبضہ ہوگی جا امیر ادھر امید اسی طرح یہ قانون ہی امیرانے سدکے جاوا مستفا بے قانون اسلام چلاو واسطے فاروق آلم گریب ہو پیسے خوا نہیں لوگ کمام ہو رہے تھام मेरे मदीने दे जार दे के ताजदार सरके जाओ अज कई आंसीिकलना करते हैं इंग्लिश ना पढ़ेंगे बादशाह कैसे बनेंगे इंग्लिश ना पढ़ेंगे अवसर कैसे बनेंगे मैं बदबो अवसर बाकी इंग्लिश तो, तो बगैर नहीं बन सकते लेकिन जरा मुल्क चलाव का काम है हकीकत सही मानने लोगों के उकूमत करने का कम है खुदा की कसम करके आना और वास्ते इंग्लिश नहीं चाहती محمد اربی باد کا قرآن چاہیے اس قرآن نے فاروق آدم تیار کی تھی ای اس قرآن دے وچوں حضرت مولا علی سرکار جیسے فیصلے عدل و انصاف دے والے تیار ہوئے اس قرآن کی برکت نیرے پڑھنے قرآن کوئی نہیں ہاں جنہیں سمجھا سکیں قرآن سدکے عمل کیا برکت نو اللہ سونے نے کسے نو قاضی بنایا جی فیصلہ کیا دنیا تے بے مثال ہے عدل کی دنیا تے بے مثال ہے اگر حکومت کیتی دنیا تے بے مثال کی اگر امام بنے نے دنیا بے مثال بنے اگر ولی بنے نے دنیا سے بے مثال بنے نے اگر مجاہد بنے نے خالے دے جیسے بے مثال اے برکت مالا دے پران دے قانون دین اسلام دی سی دن فاروقیا رضی اللہ تعالی سد کے جاؤ فرما دل اپنے دورے خلافت تقریر کردیا رو پی غلامہ پوچھا, محسوس، محسوس، اے عمر روحے کیوں فرمایا کدیو ویلا سی مکے دن میرا بہت ابوت پیاچار درسی مینو si. میرا پیو عمر روٹی کھان گھر چلے آو, تو اونٹان دا خیال رکھ لے میں اونٹان دا خیال رکھنے سوٹی لے کے کھلو رہا میرے کو اونٹ سن نہیں گئے کوئی نس جا سا بڑا پریشان ہویا میرے اونٹ نہیں سانبے گئے پچھو کوئی عمر قدی تیرے کول اونٹ نہیں سن سانبے جانے اج محمد پالی دنیا کے انسانوں قرآن کی برکت نہنیا میں انسانوں نو سام بی مینو رونا اس گل خدا تالو حاکم بھی تیار کون کردو نا بولو بولنا لٹن والا ہو رہے پر اپنے آپ لٹاو والا ہو رہ لالا انگلش نال بن اپنا سب کچھ لٹاو محمد پاک نے سرکار دین نال گئی خدا کی قسمت لکھا سو رہن دے ہو انہوں نے لوگوں کو کیا تحفظ دحفظ نے जिन्हू अपने हिफाजत कुछ रख की लौड़ नहीं पड़वा चल फारूख आजम बैठे सुते पैर, एलची आया रूम का बादशाह चिट चिट्ठी वेख्या फारूख आजम मिट्टी त کوئی محافظ نہیں پگ اپنی با لا کے تو سمجھے ڈھائی مرلے کا بادشاہ ادی دنیا کی گل ہے نا وی کے کمبن لگ بادشاہ اپنے اک مبارک کھولی نہ شیرے خدا اک مبارک کھولی نہ آرکار منہ سمجھ نہیں آتی میں سر بادشاہ کا کاسد آڈے کو کسرا دس دا میں تیرا حال یہ میں اتے پلنگاں سونے چاندی دے پلنگاں دے ستے بادشاہ ویکے مینو ایبت نہیں گھبرایا نہیں تو ستے کے ستوں چبی جا رہا فرمایا یار یہ دنیا کی حبت نہیں یہ خدا کے تین کا جلال ہے جڑا عمر تو بھی می پیا راج میں سبحان مہتوجی اس قوم بھی کی جنوب چگم والے قانون لبے لٹ خسٹ دنیا تی امن برباد مجرم پوچھو قوم قوم مراد ملاج کی عقل ختم ہو گئی خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے قومل جیڑے ہسپتال دے ہاتھوں مریض مرے مجرم اویم یا دوجا سچ بولے جات مولوی تا مجرم بننے سن دنیا ہوں دے قبضے دین ہزور دا ہوں قانون پھر دنیا چاہو پھر مجرم ہونے سر مولوی مجرم ہونا اسلام دنیا قبضے امریکہ قانون کافر چلا دا دا. شکر سکول <سؤال> مر جس ڈی مرتی چوڑی پا ستلج چھٹیا گیا چھوڑی منگل یہ مجرم زال آزاد مظلوم مجرم مظلوم مجرم سمجھنا ہے تیرے ہی کام میں میں آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھتا مستفا کے قانون کی عزمت تو سدکے ڈاکیا سورے قانون بیماریاں تو بھی محفوظ پریشانیاں تو بھی لڑائیاں تو بھی سنڈیاں تو میں <t dare you> ایک گاندہ ترقی ہوگی میں کیا سنڈیاں ترقی بالکل ہو گئی مگر ادھر آ کے سپرے کرنے ہور کیلے ہور بدن سرکار ہوا کیڑا جو نہیں مرتا فصلوں کا تینوں کیڑا کلو امریکہ کا کیڑا ترقی کروں گا ترقی ہو گئی ہلاکتوں میں موتوں میں پہلا ایک قدہ مردہ سی ہون کٹھے اے سی گیڈی بچتی ہے ستر بندے کٹھے پی مر مرایا پہ ترقی جہاز اگلے دن دی کیا بتی کٹھے مرے نے جرنل جنرل صاحب جرنل کٹھے اج بیان آیا ہے دونوں شہزادے ایک سفر میں ایک گاڑی میں سفر نہ کرے خطرہ بہت کیا ہو گئی ترقی بولو کوئی بندہ جیب بچا کے مشکل واپس آئے ہو کیا گئی ترقی لڑائیاں بے لڑائیات فروشی اچھی مان فروشی جین فروشی بیماریاں اندر ہر ہر بندہ دار جنوب وے پوچھ چھوٹا میرا میرے مراد... بولی میرے بلڈ ہو جیسا تو سال جی ترقی تو دور بیٹھے ہو جات بندے شہر والے فارم دائی خدا دی ایک سو ایک بیماری دے امبا ہسپتال سے واپس آپ اما واپس آپ تھی واپس آتے پوتر مزاج ہسپتال لبے ورنہ مرادو بیماری ترقی ہر خدا دی قسم لان ترقی ہو گئی دین دشمنی ترقی ہو گئی ترقی اس کو کہتے ہیں سڑکیں کچیا ہو پر سڑک پہ چلنے والا تو سکون چ سڑک چلانا سکون چلے اور سڑک تے ہے پوتر وے سڑک ہے پوتر وے چلن والا جی ہزار مٹاہ کھانا خراب پترو چنگا چڑھیا اس سڑک پہ ہزار روپیہ میں کہا پتر ترک آہ اکانو تو ترق گئی اور غور, غور محمدت سن گور محل ختم خدا کی قسم کر کے آیا ادھر شیطان نے ترقی بہتر یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو ہوں خلاصہ سد میری تکریف آخر چان کے کدا عزمت مستفاق کا منکر بھی کافر ہے اسلام کا منکر بھی جن نے جنہیں دین دل عظیم نہیں سمجھا ساری تعناات کے قانون وہ کون ہے نے رسول اللہ عظیم نہیں سمجھا وہ کون ہے کافر ردا دی قسم کرکیا نہ اس ویلے کا فتنہ سن ایسے تو ٹولے سلمتوں نہیں کھڑے گی ایک عظمت مصطفیٰ کے منکر ہے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام پر کتابیں لکھتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو پھر ایسے قلم ان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ قلم میں شوقی نہیں رکھتی وہ قلم میں زور نہیں رہتا پھر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے کوئی ایسی بات نہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں یہ عظمت مصطفیٰ کے منکر بولا ہے دوسرا ہے عظمت پیوے مصطفیٰ کا منکر یہ وہ ہے جو سکولوں کالجوں میں تیار ہوتے ہیں وہ پانی اسلام کا دشمن تھے یہ اسلام کا دشمن ہے یہ ترقی بھولتے ہیں انگریز کی تعریف کریں گے انگریز کے نظام کی تعریف کریں گے حلور کے دین کی بات آئے گی تو کہیں گے پرانا دین ہے اب نہیں چل سکتا اب عورتوں کو ترقی کرنی چاہیے عورتوں کو بیدار ہونا چاہیے یہ قرآن اسلام جو کہتا ہے عورت کو اندر رکھو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں ہاں جی عورت کے حقوق ایسے مارے جا رہے ہیں اسلام کہتا ہے ایک عورت کی گواہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر یہ کیا ظلم ہے ایک کی گواہی ایک مرد کے برابر ہونی چاہیے ایسی بکواس کرنے والا اسلام کا دشمن اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور پتھر بننے والا سکون سے تیار ہوتا ہے یہ عظمت اسلام کا دشمن ہے وہ عظمت مصطفیٰ کا دشمن ہے اور سنی وہی ہے جو حضور کی عظمت کا بھی ایمان رکھتا ہو عظمت اسلام پر بھی مانتا हर किसीवी चक्कर तू सुनी के फते दूती खड़ा तेरे अब्बे का मता तो सुनी कई बारहवीं चकर सुनी बनाई खड़े खुदा की किसान مذہب کی بنیاد نہیں آسار ہے علامات ہے سونی کے مذہب عظمت مستحفہ عظمت اسلام لاک قانون کافر پر ایمان ای میں گلا کرنا تیرے سامنے تو بے ہوئی تو جناب جھوٹ بولی یہ کلندر اقبال کی کتاب ہے کلاتے اقبال اردو کی شرح اس کی لکھی ہے پروفیسر اسرار زیدی نے علامہ کے شیر کی شرح لکھتا ہے سفر نمبر چھ سو پر کتنا صفحہ بولو بولو چیلنج کر کے فوالہ پیش کر رہا ہوں غلط ثابت کر دو زبان کٹا دوں گا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ادھر دیکھو انہوں نے لکھا علامہ کے ایک شیر کی شرح میں علامہ کا ایک شیر ہے اور یہ اہل قلسہ کا نظام تعلیم ایک ساز فقط دین و مربت کے خلاف اوہ اوہ اوہ. اس کی شرح میں اثرار زادی پروفیسر لکھتا ہے پر صغیر میں تعلیمی نظام نافذ کرتے ہوئے انگریز متبروں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی اس کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہے گا یہ سکول کے بارے میں لکھا پروفیسر لکھا اور ایک صدی کا آگے سنو کہتے ہیں وہ مشنری کے بارے میں تھا اور ایک صدی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ تھی اور آج کا تعلیم آپ نوجوان مسلمان اپنے تین اور حسن افلاق دونوں سے بے پہرا ہوتا <تصفح> اور ایک سبھی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ کی اور آج کا تعلیم آپ نوجوان مسلمان اپنے تین اور حسن افلاق دونوں سے بے پہرا ہو۔ جو ہے کوئی نہ کوئی سمجھ بھی آئی نہ کہ اٹھ گئی ہے اتوں سمجھ بھی تو انو الٹی ہوں بھی ہے نا خیال کر چڑھیا ایک پیر دے دربار سے باؤنڈ انامی باؤنڈ نہیں ہوں وہ جیب میں پائی سردی آدر باؤنڈ چڑھ لگنا کی گل بڑی وہ دربار تو ہٹا اتر لگا تو کس نے ہاتھ مار کے باؤنڈ کر لیا آ پیڑا اچیا شانہ پٹھیا سمجھ والا تینوں آخیا اس قوم کئی بچار تکریف ستیا ادھی گل ستیا ادھی موقع سبحان اللہ ہوں ادی سنی ادھی کا پتہ ہی کوئی جب ادھی سن کے گیا تو اتنے جا کے پول بند میں مرادہ میری پچھان آخری اللہ ماری یہ ہے ہاں. آئی نیل متالی پو یہ بارہویں جماعت کی جو لکھا سکول کی کتاب بارہویں کی اس کتاب کے صفحہ نمبر چھیاسی سنو ہا ہا مکالے ملیے تین ملیے ترقی کریے اکاسی سفا اکاسی لکھا اسلام کو نقصان اکاسی سکتی خالد بک بپولا اور بھی چھپی سکولت بھی علم تعلیم بار علی گڑھ میں اسلام اور مغربی تہذیب کو ملانے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں اسلام کو بہت نقصان ہوا اسلام میں بہت سے فروئی مسائل پیدا ہو گئے مسلمان نہ مسلمان رہے اور نہ رہے ٹھیک ہے ترقی ہے مسلمان جو نہ رہے چلو ایس تو ایک واقع بہت بڑی ترقی دکھانے لگا دکھاوا یہ آڑی کتاب چپی ہوں کی لکھا ہوم لکھے نا ہوم یہ مان ہوں ہوم اکنامکس کا کی مان ہوں گھریلو یہ تو مانے اسلام کا سائیں یہ ہے یہ گھریلو ایک کام اٹھویں جماعت کی جہد لکھے نا اسی ساری صاحبہ پڑھ جا سد ہے کوئی نہ تمہوں کچھ سکھا جا اللہ حل جی سفر نمبر تریاسی جسم کا ناپ لینا یہ سبق نمبر چار ہے جسم کا ناپ لینا سکھایا جا رہا ہماری بیٹی کو لیں گے پہلے ناپ کپڑے کئے سینے میں گھریلو کے گھریلو کا جو کپڑے کئے سونے میں جاتے ہیں ایس انداز کے ساتھ لیکن لکھا کی ناپ دینے کا طریقہ ٹھیک ہے ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ناپ پر اثر انداز ہوتا ہے گڑیو درمی کو جانا ناپ دینا تو میری پتلی کمر میں جادو دوں کٹیا لباس تو ہو پتلا ہے ہر تو سا کی مطلب ہے ہوں نبی پاک سرکار فرما نے تے سے لانت جیڑیاں کپڑے پاک کے منگیاں حضور نے فرمایا انتوں نے جنت کی خوشبو نہیں سنگنی جیڑیاں کپڑے پاک کے لنگیا کپڑے پاک کے لنیا کا مطلب یا موٹے چست پاؤ تنگ کپڑے جزاد نمائش یا موٹے نہ ہو پتلے جس بھی جسے پھر بھی اوانا کالی کی آخیا ناپ دے کرتے پھر سنو یہ لکھے پھر ناپ کہڑے کہڑے حصے کا دے چھاتی کا ناپ لولہ کا نام کلہا جان گے کلا کلہ کہ آسان کلے پر آدھے جی دیکھو ناپا کھے پہ ٹھیک لیا میں پروفیسر کسم دو میں تمہیں پڑھا رہا ناراض کیوں گا پروفیسر پڑھا سکتا میں انہیں بھی کسمر اس نے یہ ہے دسویں میٹرک کی یہ میٹرک کی انگلش اسی ہوم ہے یہ انگلش ہے ہاں ہاں آ کی بچی ہے یہ مضمون کی ہے میری مضمون کا نام ہے عورتیں بےدار ہوتی ہیں اے اما جاگی بیچ اے پہلو ستی سی باجی یہ ہوں اک کھلی اے ہوں جاگی بیٹھی ہے کی مطلب اور دار بیدار ہوتی ہے جانے بابے فریق کی امان ستی رہی جہی رہی گھر بیٹھی رہی او ستی سی اللہ رسول حق مارے سیدہ خاتون جنت گھر بیٹھی رب رسول حق ماریا ستی رہی شعور کہے گا وہ جو محمد یہ سلب ہے تو نام یہ ہے خدا کی قسم سچ بولیا ہے عارف کھڑی رہا میاں صاحب فرماؤ نے بے گر ن <staircase> <singing> پڑھائی میں کرنی پیسے کدھر آؤ میں گھر جھی کمائی کھانا انگلش پڑھائی کی کلم نہیں چلنی میں گیاڑی اوکے تکریف ہو وقت واقعہ بیاں تک پہلے لوگ زندہ قبر دب دے سن بڑے ظالم سن میں آکار تردارا چاہیے فرکار وہ کوئی اٹھ مہینے سال دو سال اپنی دیا باہر کوئی کوئی منصوبہ بندے بنا کر ورنہ کہاں سے یہ سکول کی کتابوں میں پڑھایا جائے ادھر کہتے ترقی ہو ادھر کہتے آبادی میں بڑھنے تو کھائیں گے کہاں سے کہتے آبادی میں سکول دیا کتاباں پنجو کی جماعت کتاب شامل چد کے جانا ایمان نار آبادی تے مرلے بھی زیادہ ہے لاہور ایتھوں دے بندے اوے کما گئے تھے آپ بنے میں لے گئے کمائی تھی اس کا بعد زیادہ ہوتے کھانے برن دین لو اتنے شہر زیادہ ہے بڑا ہے کمائی کرنے جانے معلوم ہوا جتھے آبادی زیادہ ہوگی روزگی مورے ہیلتھ بچے دو ہی آنصوبہ منصوبہ بند نہیں آن دینا میں کیا مہربانی کرو آتے یہ سب پتہ خیال کھانا خراب ہوگی کتی کٹھے بارہ بارہ کھاوان کھا میری مصیبت ہی ہے کتوں کھان مہربانی کرو تو بچار پیو تو سدکے گا تیری ترقی تو کتی بارا کٹھے جمے کھا لیں گے مر جانے ہوں کتے کتی نہیں سوچیا چون لتوں والے کدی نہیں سوچیا پر دو لے بسواس ظاہر کرو اصل نہ منصوبہ بندی کر دیو عمل گا نہ خریچے گی نہ سارے گل کی گل بنا پی اصل مسلمانوں کی عزتوں رول دیا رول لینا ورنا خدا خدای قسم کا چیک کے دوسرا خالق تو یقین سجا اٹھانا چاہتے ہیں مومن تو وہ ہے جس کا ایسا یقین ہو جو سمجھے آسمان بارش بند کر دے زمین اگانا بند کر دے رسک ہمیں پھر بھی خدا کھلاتا تھا جن نے اس طرح کا ایمان نہیں رکھا ایمان اٹھا رہے ارے کیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں یہ عظمت جی اسلام کے دشمن سکولی طبقے کے منہ ہمیشہ اسلام کے خلاف بندہ سنوں گا کبھی اسلام کی تاریخ نید. اسلام دن پھر اتنے میں نے کمان کی ٹھپڑی بہت اسلام یاد میں کیا نام ہے جنا چلاونا کافر دا قانون ہے. انہوں اسلام یاد پڑھائی ہے جنہیں اسلام کے قرآن کا قانون چلے انہیں زلیل رکھنے تو قرآن سو ساڈا اسم بہت دو رابطے پہلے بنے عزمت مستفا دا مقابلہ کرنے سڈے مول اٹھ پڑے کتاباں لکھنا تکریر ہر ماسالیا کہ عزمت مستفا کے دشمن ہیں یہ لوگ لیکن جڑے عزمت اسلام دشمن؟ چاپنے پتر بھی پائی جائے، تو بھی پائی ہے اج نتیجہ یہ نکلیا نسل پیران اسلام دشمن بنیادے نسل کوئی کسی علاقے دا مخدوم ہے. کوئی کسے دا مخدوم ہے. خدا کیری نسل ہے جہی روس کے دربار سے بم پہ دی تیری میری نسل ہے دربار جی آجی مدارس نسل ہے جی سود بنا کا مولوی جیل کی گل نہیں رات میں تقریر کر رہا سر سلے اچارے سے پیر ساٹھ میں گل کی ہر منصوبہ بنے تعلیم کا نصاب امریکہ دتا اس نے آخر چوبی آیاتاں قرآن جہاد وال پیر صاحب آخیا تم انتیا میں کنیا جا سوچ کہ چوی آیات کھڈو قرآن دیا جہاد والی او آیاتاں کڈو جہیا اسلام قرآن سے نوجولہ ہے منظالک جناب ہے جی انہوں نے بھی کڈو جہیا قرآن کی آیاتوں سارا دے خلاف میرے کو اخبار پہ آئی بچپن آخری بخار کی گل حال ایک قوم نہیں ایک انگلش دا اخبار ہے ایک پاس قرآن لکھا دوسرے پاس کتا بیٹھا آئے سوچ لانت نہیں پائے گی ایسا فیصلے کر بیٹھے اپنے خود ہی فیصلے کا انتظار کرتا جب دل میں منافقت ہو تو کلمہ نہیں بچا سکتا یاد رکھنا ہمارے دل میں منافقت <تصح> <تصح> زبان تیری کرتی ہے سناخانی خانی رشالت. دل تیرا کرتا ہے لندن کی نکالت دل لندن دی تاریخ کر دیں ہوں یہ حال ہے کافر حکمت ہوئے وکران تھلے کافر دا قانون اتنے تھلے قرآن حکیم اگر ٹی وی اچ رکھیا رکھا چٹ ایمان نال دسو جا ٹی وی دا سائنسی چپلا لایا ہوگا اور سائنسی چپلا نہ آنا جہرا وہ لیا آتا بھی ہزار پندرہ ہزار لا کے سچ بولیا لے آجر ویکنگ دلانے بالی نے چپ کرا لیں گے نا رب کو چپ کرا انہیں تو منہ بوتے لبور لا دیں لگا چر تر اکاں بولنگ چمڑا بولے گا تیرے ہاتھ بولن گے تیرے پیر کہ کی کرتے رہے آسا لیا جیڑی قوم ملاس روپیہ خرچ کرنا دوبارہ نہ کریں اور یہودی دے چکلے پندرہ ہزار وہ سمجھے جو میں یارویں نا چاہے ابے کا مذہب نہیں مجھے ایک آدھ ہے جیسا کی دے گئے لگتیسروف مسروس آنے مصروف نہیں میں آڈے سے بم مارا جیڑا بم کوئی ادے ابھی ہوں نا تو آدھے ایٹے بل بڑا تون چل ایک چوراں گوس پاک نہیں فستا تیرے شکر پار علی نہیں پسد کسے بچے دسا علی مشکل مدد لاستے گا علی مشکل کشا دی مدد اپنیا <احسن> <تصفح> <تصفح> یاریاں یہودیاں نا منڈا یہ ہو جو دور ہے روپیہ دے کے راضی امریکہ ڈالر دیا دی دی پڑھائے ہوں پتا یہ سانپ بچو تیار ہو گے کام کو کاٹیں گے خود مریں گے نکلنے لٹو پٹو تیار ہو گے بے غیرت تیار ہو اب ہی میں گل کر رہا مرل بیٹھا تیری گل نکمے بن رہے ہیں سکو کم جی جان رہے کیونکہ کم کے لیے کھے جان ہر ایک کی تمنا پتا کی ہے میں تو جرنل بنوں گا خدا پڑھن والے پوچھو کیا بنو گے میں تو ڈاکٹر بنوں گا کیا بنو گے میں تو ایس پی بنوں گا یہ تھلے دے ہاتھ رکھنا یا ڈاکٹر بنو گا کون